بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ سو اکتالیس ہجری ماہ سفر کی چوبیسویں تاریخ ہے جیسے جیسے سیرت نبویہ کا درس قریب آتا جا رہا ہے سیرت نبویہ کا علم اور سیرت نبویہ کی اسلامی تاریخ میں جو قدر و قیمت ہے وہ تو ہر محب رسول اور حرفار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے سیرت نبویہ کی اس تاریخ کو سن کر پڑھ کر بریلوی کہلوانے والے دیوبندی کہلوانے والے اور مختلف قسم کی جمہوریت نواز جمعیتیں اور جماعتیں سب کو بخوبی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے خطرناک راستوں پر چل نکلے ہیں آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک و معطر سیرت کو بیان کرنے چلے ہیں جس میں نہ حلو مانڈو کا ذکر ہے اور نہ ہی کفار اور مرتدین کے ساتھ مل کر صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دشمنوں کے ساتھ متحد اور متفق ہو کر جمہوریت نامی شیطانی نظام کے ذریعے اسلام قائم کرنے کا اور اسلامی نظام کے قیام استحکام کا کوئی ذکر ہے لوگوں کو دھوکہ دینے والے فریب کاری اور عیاری کی ملم اکاری کرنے والے چاہے جتنی بھی تقریر و تحریر میں مہارت حاصل کر لیں لیکن جو حقیقت ہے اسے ہرگز نہیں چھپایا جا سکتا میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں آئیے اسلامی تاریخ کے اس اہم پڑاؤ اور اہم مرحلے کو ہر قسم کے مذہبی اور جماعتی تعصبات سے بالاتر ہو کر غور و فکر کے ساتھ سنیں اور اللہ جل جلالہ سے دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے حبیب امت کے طبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور امت اسلامیہ کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس زمانے میں مختلف قسم کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان کے خلاف سینہ سپر ہو کر جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف و مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہیں اسلامی جمہوریت کا فتنہ ہے تو کہیں عدم تشدد کے فلسفے کا فتنہ ہے کہیں حلوے مانڈے کا فتنہ ہے اور کہیں مذہبی تعصبات اور مختلف مکاتب فکر کے فتنے ہیں آئیے خالص مسلمان بن کر خالص مومن بن کر فی سبیل اللہ مجاہد و مہاجر بن کر یا ان کے انصار بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وہ دوا ہے جس کے ذریعے امت مسلم کو ہر قسم کے فتنوں سے شفا مل سکتی ہے انشاءاللہ وصل اللہ تعالی علی خیر محمد اجمائن سبحان وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ